اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ کلبین فرور اللہ قیام اُم مقود ہوں آلہ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو ذکر کرتے ہیں اللہ کا کھڑے بیٹھے ہوئے اور اپنے پہلوؤں پر انسان کسی نکلتے ہے یا کھڑا ہے یا بیٹھا ہے یا لیٹا ہے اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بیٹھے بیٹھے لیٹے وہ یا ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور دوسری وہ ہے فرمایا گیا ذکر اللہ ذکر کثیر اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو اور کثرت کا جو ہے تو کثرت کی کوئی حاجی نہیں ہے صفان میں کثرت پر عمل کرتے ہوئے فاصل انفاس کا ذکر کیا ہے ہر سانس کے ساتھ اللہ اللہ ہو اس میں انسان جو ہے چوبیس گھنٹوں میں چوبیس ہزار سانس لیتا ہے صاحب کا چوبھا لے جیے نا ایک منٹ میں سترہ لیتے ہیں بارہ اٹھارہ اور سو پندرہ لگائے اور سو پندرہ لگائے تو ساٹھ منٹ میں کتنے ہو گئے جیسے ہزار ہو گئے نو سو ہو گئے ہو گیا گویا چوبیس ہزار ہو گیا چوبیس ہزار سانس آدمی لیتا ہے ہر سانس کے ساتھ اللہ اللہ کوئی سانس اللہ کی یاد سے حالی، تو دائمی ذکر ہو جاتا ہے اور محمد اللہ حد حدیث کی کتاب احمد شعب مسان اب دیکھیں یہ زبان کا چکنا ہے اللہ نظرحلی کتاب مسانی اللہ نظر نظر کی کتاب ایسی جس کے مضامین جلتے اور اس سے وزن کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں وزن کے رونگٹے کھڑے ہوئے جب میں سخت کو خوف کاری ہو جائے تو ایسا آدمی کا سارا بدن جاتا ہے اور بال کھڑے ہو جاتے ہیں اس سے کھڑے ہوتے ہیں اللہ صب الدم تک کتاب کی تاثیر ہے جس میں خوف کا تأثر ہے اس کے آدمی کے بدن کے روم کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے دل اور ان کی جلد ان کا بدن نرم پڑ جاتا ہے عبدالفکر کی اور دل اور بدن پورا بدن جلد ایک نرمی کے حال کی شکل میں معتا ہے تو جس وقت آدمی کا ذکر آدمی پر کاری ہو جائے چھا جائے اس کے اندر گھر پکڑ لے تو اس سے اس کو پھر اس کا بدن معاسو کرتا ہے اور یہ چیز کثرت سے کرنے سے ہو جاتی ہے پہلے آدمی کو صرف الفاظ ہی بولتا رہتا ہے دھیان ہوتا ہی نہیں ہے پھر الفاظ پر دھیان آنے جاتا ہے دھیان کے بعد مانی بھی سمجھ لگ جاتی ہے مانی کے بعد آدمی کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے اللہ کے اللہ تبارک ضالع کی حضوری میں اور پھر جو ذکر کے الفاظ میں کہ جو مفہوم ہے اس کا حال فرطاری ہوتا ہے یہ ساری باتیں جو انسان کو حاصل ہو جائیں تو وہ ہے اس کا ذکر مکمل حاصل ہو جائے اور یہ جو ذکر ہم کرتے ہیں لا الہ اللہ اللہ اہ لفہ کلب لطیفہ کلب کا ذکر جو ہے تو قرآن مجید میں آیا اللہ حادیث میں آیا میں نے پڑھی سمت ہوں اور کلو ملا ذکر کے دل اور ان کے بدن اللہ کے ذکر سندرم پڑتے اس آیت میں آیا اور جو ہے تو قلب منیب منی فتر آیا اور کون سے کلو آئی قلب منیب قلب سلیم اور نفس مطمئنہ یہ تذکرے آئے ہم اور قلب قلب سلیم جس وہ قلب سے وہ جس سے بیماریاں نکلتی ہوں بیماری پاس اور قلب ملی جو مر ہو بھی جو مڑ رہا ہو اللہ کی کسی رجوع کر رہا ہو اللہ کی طرف کوئی اٹک ہو گئی ہو اللہ کی طرح مڑ رہا ہو اس کو کہیں سو رہی ہو کھنچ رہا ہو یہ قلب بھی منیز ہے اور کل پہ تذکر آیا قلب کا جو حال ماہرین پاتے ہیں تو انسان کے بائیں پستان سان کے نوک سے دو اونگل نیچے دول بائیں طرف کو جو ہے یہاں پر جو ہے تو قلب سے مقام ہے کیونکہ احتیاط قلب کی جان ہوئی ہے عمران مزید میں وہ آدمی یہاں محسوس کرتا ہے اس پہ دھیان کرنا ہوتا ہے لا الہ اللہ لا الہ الا اللہ کہیں گے اس میں دھیان کرنا ہوتا ہے اللہ علاہ اللہ علاہ اللہ کے غیر کلب سے نکلا لا یہاں تک گردن کو لائیں گے یہاں کل مقام ہے مقام ہے اس جگہ تھوڑی سی چوٹ چرب لگی اور اللہ کی محبت اللہ کا پہلے گھسا اندر داخل ہوا محبت اللہ اللہ سو بار کریں گے اس دھیان کے ساتھ کرنا ہے جو ہے اس پہ چوٹ لگ رہی ہے ضرب لگ رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت داخل ہو رہی ہے اندر اور اللہ حاضر ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے دیکھ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ تو سو بار اللہ اللہ اللہ کریں گے اس میں یہ دھیان کرنا ہے کلر کل جہاں پر ہے اب یہ آواز وہاں سوٹ لگی زبان ساتھ ایسی ہل رہی ہے اور اللہ حاضر ہے ہمیں دیکھ رہا ہمارے ساتھ ہے تو اس دھیان کے ساتھ ہی ذکر کریں گے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 La ilaha illallah La La La La La La La La La ilaha La ilaha illallah la la la ilaha la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 La ilaha illa La ilaha illa Allah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 لا نیا نیا ہم لوگ ان لوگ الله Inna Allah Inna Allah Inna Allah Inna Allah Inna Allah Inna Allah Inna Allah Inna Allah Allah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 طبارک صع کی یاد میں حد تک انسان کے ضلع پیدا ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد جلال نے اپنے عمر سے ساری چیزوں کو پیدا فرمایا کوئی چیز اپنی ذات سے وجود نہیں رکھتی ہے اللہ کے عمر سے وجود میں ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کا عمر کی اس جائے اس کا وجود ختم ہو جائے تو جس سے بھی جو تاثیر نکلتی ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے عمر سے نکلتی ہے اللہ تعالیٰ کا عمر کی اس سے ہٹ جائے کسی اپنی تاثیر نہ دکھا سکے ہمارے ایک ساتھی تھے اس کے, کے مقدق نام تھا اور اسکول کا طالب علم تھا اسکول کی طالب علم کے زمانے میں اس نے چار مہینے دے دیے تھے چار مہینے گزار کے گیا واپس جا کر سوفنوں کے بعد تبدیل باندھ کر کام شروع کیا تبدیل کا اور ایک دار دارالعلوم تھا اس کے مختم صاحب تھے ان کے ساتھ مل کر کام کرنے لگا من اس کی پرشتوں کی حکومت کی حبیب حبیب رسیدہ قدر شامل تھا تو انہوں نے رپورٹ ہو گئی سارے مدرسے والوں کو گرفتار کیا سال صاحب کو گرفتار کیا اس کو گرفتار کیا اور اس مدرسے کو بند کر دیا اس نے اسکول شروع کرا دیا اور سال صاحب جو تھے ان کو دوپہر دے کر صحیح کر دیا جیل میل میں اور یہ گرفتار کیا اس کو پہلے تاطر کرتے رہے کہ نومر بچا ہے تو یہ ہتھیار ڈال دے گا کہتے مجھے ایک ایسے غار میں رکھا گیا جس میں اندھیرا اور سام بچوں کا غار اور اس میں ایسے لوگ اس میں گرفتار رکھے ہوئے کیسے کہ دی کسی کی آن عجیب ہے تو کسی کی شکل ہے یہ جی موہب شکل قیدی اس کہ میں نے وہاں جا کر اللہ اللہ شروع کر دیا دین کی بجاوت نے شروع کر دی اور نمازیں پڑھنی شروع کر دیان نماز وہاں کی بدلنے لگی جا جا وہاں سے کچھ دنوں کے بعد وہ پولیس والے آئے پکڑ دیکھنے کے لیے حال بدلا کہ نہیں بدلا تو اس نے نماز پڑھنی شروع جی تھی تو اس کو جب پکڑنے کے لیے آئے تو ایک سانپ پایا اس کے گر گئے تھے لپٹ کر رہے تھے کھڑا ہو گیا اور وہ پولیس والوں کو قریب کسی کو گریب آنے لگے بڑی مشکل سے گرفتار کی آواز لے کر آئے ان کو فیصلہ ہوا کہ اس کو پھانسی دی جائے پھانسی کیسے دی جائے کہ اس کو الیکٹرک سیل میں ڈالا گیا کرنٹ چھوڑ دیا ہے بس مرا ہوا ہوگا تو آپ نکال لیں گے پہلے مجھے اندر کیا انہوں نے جب اندر کیا سیل میں مجھ پر بجلی چھوڑا لیکن مجھے ایسے محسوس جیسے میرا بدن میں ایسے لکڑا گیا دیکھنے میں میں نے محسوس کیا کہ ایک چیز اس کمرے کے اندر گھس گئی جو بڑے چوئے کی شکل میں تھی اور اس نے آگے آ کر دانتوں دانت مار کر بجلی کا کنکشن کاٹ دی مجھے میں اتنا نڈھال ہو گیا تھا کرنٹ لگنے سے کہ میں نڈھال ہو کر بہت شکل گرا شل میں گرا تو گرتے بھی مجھے اتنا محسوس ہوا کہ وہی سنگی میرے خرچ میں جیسے بن کر آ گئی اور بس میں سو گیا صبح انہوں نے کھولا کمرے کو نکالنے کے لیے آدمی کا تو آدمی صحیح سلامت موجود ہے اب یہ کر رہا تھا ساری طاقتیں پھر اس کو جیت میں رکھتے اللہ کے عمر سے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا امریک نہ ہوگا تو کسی کی میں طاقت نہیں ہے تو خلق اور امر دونوں باتیں ہیں نا یہ جو ہے یہ موجود باری ہے یہ کسی کی کو وجود نہیں ہے مخلوقات ہے یہ یہ اللہ کا امر ہے اس کو وجود میں جو ہو رہا ہے یہ اللہ کا عمر ہے کوئی چیز موجود نہیں ہے سب بہت ضلع ہے کسی کا وجود ہے تو اللہ کا مرخ ہے کسی کا خیال ہے تو اللہ کا مرغ ہے تو یہ بات ہمارے پکی ہو جائے ہم کسی سے محروب نہ ہوں کسی کا خوف نہ آئے کسی کی داخت نہ آئے کسی سے محبت نہ ہو کسی کی حالت نہ کتنا پکا ہو جائے کہ آج میں کسی سے متاثر نہ ہو رہا ہو کسی کی تاثیر کو مانے نہ کسی وجود ہے نہ کسی کے ساتھ بندہ کمر ہے امرا ہی سو رہا ہے ہی سو رہا ہے جو کراتے ہیں اس کے نیچے میں کا تو ہر پکی ہو قلب میں ہر چیز کے تاثر سے ہر چیز کی محبت سے آج اس اور جو نگاہ ہو اس کو اس میں دلوئلہ الہی نظر آئے یہ آپ اٹک سے گزرتے ہیں تو ایک سڑک کے کنارے مزار ہے اگر مولانا حیات صاحب رحمۃ اللہ علیہ اٹک ادرکی بابا کے نام سے مزار ہے اٹک کے گراشن کو پارک کھول کر گزرتے ہیں آتے جاتے اپنی گاڑی ہو ہم دعا کے لے جایا کراتے پڑھنے کے جائے کرتے ہیں پنجاب گزر جاتے ہیں تو یہ بزرگ جو تھے یہ لوہار کا کام کرتے تھے اور پرانے زمانے میں لوگ دھاگا وغیرہ اونی چھوٹی دھاگا چرخے پر بناتے تھے عورتوں میں چرخے پر بناتی تھی اور چرخے سے کھلاتے تھے اور ایک اس طرح لو ایک خلاف پکڑی ہوتی تھی ایسے روئی پکڑی ہوتی پکڑی ہوتی اس ہوتا اس کے ساتھ کو لگاتے تھے اس طرح تو اس طرح وہ کرتے تھے ایسے اس کو گالے کو ایسے کرتے تھے تو تگلا اس کو گھماتے ہوئے دھاگا بناتے تھے ہم اپنی زبی صاحبوں کو دیکھتے تھے وہ ایسے کرتی تھی ایسے, ایسے کرتی ایسے کرتی یہ ہاں تک ہاتھ لاتے اتنا دھاگا بن جاتا تھا پھر تگلے اس طرح جب کرتے تھے اس طرح الٹا گھماتے تھے سرخے کو وہ تکلا اُلٹا گھومتا تھا پھر دھاگے کو ایسے لاتی تھی تو دو ہر کٹ یاد ہے کہ لوگوں کو زمانے والے لوگ مشکل سے اور کوشش کر کے ایک مرد ایک ایک جوڑا کپڑے کا سال میں کے لیے بنتا تھا کتنا مشکل کام ہوتا تھا وہ دھاگا بنانا گاؤں کے اس کو دینا جولائی کو دینا کپڑا بنانے کے لیے اتنا مشکل کام تو اس تگلے کی تاثیروں کی تھی جی کہ ایک ہفتہ کام کر کے معمول ٹیڈ ہو جاتا تھا جب پیڑ ہو جاتا تھا پھر اس کو جب وہ داغا مناتے تھے اس ایسے نا داگا اس میں اس کو توڑ دے گا اس تگلے کو پھر لوہار کے پاس لے جاتے تھے اس کو آگ میں ڈالتا تھا آگ میں ڈالنے کے بعد سرخ ہو جاتا تھا پھر اس کو نکال کر اس کو ایسے مارتا تھا تھوڑے سے پھر ایسے دیکھتا تھا اور سیدھا کا اس میں کو کوئی کمی نہ آئی جب سیدھا ہو جاتا تھا پھر اس کو سرخ سرخ کو پانی میں ڈالتا تھا وہ جاتا تھا اس کو پانی میں فوراً ڈال دیں تو پھر وہ سخت ہو جاتا تھا. اور سخت ہو جاتا ہے ٹوٹتا ضروری تھا اور آستے آستے ڈالیں تو پھر وہ زیادہ سخت نہیں ہوتا تھا لیکن وہ ٹوٹتا نہیں تھا لوہاروں تو یہ بزرگ لوہار کا کام کرتے تھے اور ان کی کرامتے ہیں ان کا سکبا اتنا مشہور تھا کہ ایک ہندو اور اس نے اپنی جان لڑکی کو ٹکڑا دیا کہ بابا جی سے کھو کر لیا چلی گئی تو اتنی, اتنی خوبصورت چیز کو ایسے دیکھا اس کو دیکھتے ہی رہے گا تو لڑکی کا اعتراض ہوا کہ ہندوؤں میں بھی حیات چیز چلائی ابھی جو خاندانی ہندوؤ کے حیات میں بھی ہوتی ہے تو ان بابا جی آپ کے مذہب میں تو گھر مہرم کو دیکھنا مل جائے انہوں نے وہ تکلا نکالا سرخ اکلو آنکھوں میں ایسے کیا اور ایسے کیا اور میں نے دیکھا ہوگا میری آنکھیں فرنا ہو لڑکی پر ہوگی توجہ ہو. اور تو ہی وہ کلواں پڑا مسلمان ہوگی مسلمان ہوگی لیکن وہ اتنے زور کی توجہ ہو گئی تھی کہ جا کر چند دنوں کے بعد اس کو برداشت برداشت نہ کر سکی اس کی ہوگی. ہوگی تو مسلمان جا کے سر ہوئے کنس کو مسلمان کو دخل کریں گے ہندوز بلائیں گے جل رہا چل رہا چل رہا تو انہوں نے بزرگوں خود کہا کہ خود بتائی تھی کہ لڑکی تھی اٹھی اور پڑا حمرۃ اللہ اور بس پھر اس لے کر دفن کیا کر رہا تھا کہ نے کہا کہ اس کے اس جمال کو دیکھنے پر قبضہ نہیں ہوئی لاطف جلال اس کی یاد آئی کہ جس کے پیدا کیا اس, کے تو اس کو جمال کی کیا ہوا ہمارے حضرت ہم تو لڑے پڑا ہے اے مصور کرے ہاتھوں کی بلائیں لے لوں کیا تصویر بنائی میرے مصور کرے ہاتھوں پر میں قربان ہو گیا ہوں میرے بہرانے پر کیسی تصویر کائنات کی تصویر تو موسم جو ہے سر کا شکلوں کا گالوں کا کھواروں کا بالوں کا نی ہے موسم جو ہے فلحان اللہ جب یہ کوئی ڈاکٹر آدمی کے بنی کی شاخ کو پڑھتا ہے اس پر غور کرتا ہے تو, تو, تو, تو, تو ہے خاص کو دیکھتا ہے یا پھال کو دیکھتا ہے بننے کا پر شمار اللہ اللہ کی طرح ایجاد کا وسط و جماعت اور انتماعدہ ساری تعداد فرمایا کہ سدودی حمایات نا بلافا ہم دکھائیں گے ان نشانیاں ہم دکھائیں گے ان کو نشانیاں اپنی دکھائیں گے نشانیوں کو کل جہان میں اور خود ان کی اپنی جان میں جہاں تک کہ ان پر حق بازی ہو گئے کے ذرے ذرے میں اللہ تباد کی نشانی ہے اور انسان کے رگ رگ میں بال میں تھال میں ہڈی میں میں دل میں دماغ میں سب جگہ اللہ تبادل کی نشانی اور ان پر غور کرے آدمی کہ اللہ تعالیٰ کی مار فٹ بات لو تو آئے آدمی کے ذکر کے بعد فکر ہے رفر کروں گی سفل کے سماوٹ میں اور پھر سفل کے سماوس اور آسمان کی تخلیق میں یہ دفکر کرتے غور و فکر کرتے ہیں غور و فکر بھی اللہ تعالیٰ کے تعلق کا ذریعہ صحیح بات یہ ہے کہ عوماً تو کوئی کچھ دیر کے لیے بھی سوچ اور باطن کے لحاظ فارغ ہی نہیں ہوگا اور زندگی اگر یافل ہو جائے تو اس کے ایک لطف ہے ایک ہلاوت ہے ایک مزہ ہے ایک مٹاخ ہے اور ایک فرور ہے اگر اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے ایک دن یہ ہوتا نہیں آپ سے بات ہے وہ لوگ پوچھتے ہیں دوسرے پر بلا کرتے ہیں بہت جو ہے تو ایک معاہدہ ہے اس بات کا کہ میں اللہ تعالیٰ کی ساتھ میں پکا ہوں گا اور گیا تو ہے کہ یہ سلسلہ جو ہوتا ہے ایک ادارہ ہے ادارہ مدد کرتا ہے سال بھی کسی میں داخل ہو جاتا ہے تو کارج والے اس کو ماحول مہیا کرتے ہیں ماحول اور مواد ماحول مہیا کرتے ہیں مواد مہیا کرتے ہے ایسے آدمی میں یہاں تک کہ جو دورانیہ اس کا ہوتا ہے کتنے سالوں کا ہوتا ہے وہ جو پورا ہو جائے تو اس کی کوالیفکیشن اس کی خوشی کے پاس ہو جائے میڈیکل کالج میں پانچ سال کا دورانی ہے وہ ماحول دیتے ہیں مواد دیتے ہیں مواد برسے کے لیے کتاب مواد برسے کے بارکی مواد برسے کے لیے اور مریض دیتے ہیں پانچ سال کا دورانیہ پورا کرتے کے آدمی ان کے ہدایت پر کرتے ہیں آخر آدمی ہے کہ ایسا نکلتا ہے ان کو تشویش کی مہارت ہے ویسے بیت جو ہے سلسلہ جو ہے ادارہ ہوتا ہے بیت جو ہے داخلہ اور معاہدہ ہوتا ہے اور اس کے بعد ادارہ جو ہے وہ ماحول مہیا کرتا ہے کرتا ہے اور کوشش تک کہ جو اللہ کا تعلق ہے اور آخر جو فکر ہے یہ آج میرے کو حاصل ہوگا کل ہی میں خبر میڈیکل کالج بھی اپنے ریٹائرمنٹ کے کاغذات بنانے کے لیے میں پڑھ کر ایک طالب علم گیا میں نے کہا چارج کا وقت ہے تو میڈیکل کالج کی مسجد ہے اس میں چارج کی نماز میں چارج کی نماز میں نے پڑھی اس میں ایک طالب علم اس سے آ کر اس تو میں نے کہا سکھا جی میں نے آپ سے ایک بات فرمائے بس میں چاہتا ہوں کہ میرا لوگ آخر کی طرف ہو جائے اللہ کا تعلق ہو جائے میں نے تو بس بہت بفار ماحول اختیار کر بخود ماحول اختیار کروں کروں ماحول بھی بھائی نہیں کہ ہم بزرگ ہو گئے ہیں اور ہمارا ذریعے بن گئے ہم بھی اس ماحول پہ محتاج ہوں یہ نیت کر کے آتے ہیں کہ ایک ماحول بن جاتا ہے ہمارے بہت بڑے بزرگ الحمد حضور رحمۃ اللہ علیہ الحمیہ الحمۃ اللہ کے ساتھ زیادے اور دوسرے جماعت تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں بھی اپنے آپ کو اس ماحول کا محتاط سنوں اور بیان فرماتے تھے ایسا بیان ہوتا تھا الہامی جیان ہوتا تھا کہ اہل علم سن کر حیران ہوتے تھے کہ کیا بول رہے ہیں کہاں سے بول رہے ہیں تو فرمات ہے کہ یہ ساتھی اللہ کے رستے میں نکلتے ہیں محنت کرتے ہیں نجائدہ کرتے ہیں قربانیاں دیتے ہیں ان سب کی قربانیوں کی برکت ہے اللہ تبار تعالیٰ مجھ پر یہ مضمون کھولتا ہے اس فضا میں اس ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھیوں ای نے قربانی بہت یہ مضمون کھولتا ہے پھر بات ہے سضا ہے جی ایک دفعہ حکم فاروق رضی اللہ تعلم کو ایک میرے ختم ہے اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہم نے ماسوس کیا ہوا ہے اور تین جرنیلوں کے نام کہا جی میں نے مسلمانوں کے خط میں لکھے ہوئے کہ قلعہ فتح نہیں ہوگا تو انہوں نے چار آدمی بھیجے اور ان سے کہا کہ یہ چار آدمی میں مدینہ منورہ کے ماحول سے بھیج رہا ہوں یہ چار آدمی چار حالات کے برابر ہیں اب ان کے مشورے سے آپ لوگ کام کریں گے انہوں نے ان, کو ان کا مشاہدہ کیا معائنہ کیا لشکر کا ان کو دیکھا ان کے حالات کو دیکھا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہاری جو ہے ہم نے بات معلوم کر لیتے لڑکیوں کو ختم ہوا تو ہم نے لے میں دیکھا کہ سب ساتھیوں نے مساس کرنا طرح کیا کر کے مسواس کی وجہ سے اللہ تمہارا سے مدد ان سے کٹ گئی اس وجہ سے اللہ ختم گیا سب دوڑے گئے انہوں نے لکڑی کاٹ کرا کر مدد کیا اور صبح کی نماز کے لیے مساس کرنے والا جس قسم کی ہر روز ان کو دیکھنے کے لیے آدھا میں نے دیکھا جا کر کہا کہ آج اتنے غصے میں دانت کے اس بات کا خطرہ ہے کہ آج کے حملے میں گھر میں ختم آئی تو کاٹ کر کھائیں گے اور بہت لمبا ہو گیا تھا اور ان کا اندازہ ہو گیا اور اس سے انسان خوف کاری ہوا کہ اس نے مذاکرات کر کے ڈالا اچھا تو یہ سنت کی برکت ہے اور وہ او فرمایا کہ مدینہ منورہ کے ماحول سے آ رہے ہیں وہ ان کی مانیتہ اس حال میں اس ماحول کی وجہ ہے کہ جو باہر نکل کر چلے تو ان کی مانی حال میں نہیں ہے نہیں سنت کا اور سرد کا होता है ہوتا ہے کہ سنت کسی ہوک ہو جائے تو اس کا ارادہ بھی نہیں ہے سنت سرک ہو جائے ورنہ کس دن سنت کو دائنی ترک کر لینا یہ ترک،, ترک کی طرح بنائی کر دیا ہے اور آدمی کی محرومی کی سلامت بھی ہے لوگوں کی جس کو نہیں ہے اپنے اس پیغمبر کے ساتھ جس اس کی خاطر پتھر کھائے اور جس کو اس کی خاطر دے جاتے ہیں جاگ کر اور اپنے پورا مال پوری جان پورے خاندان کو اس میں پروان کی قدر نہیں ہے یہ بیک معاہدہ ہے اس کے بعد جو کچھ بتایا گیا اس کی پابندی کرنی ہوتی ہے عام درافت رفت رکھنی ہوتی ہے عام و رفت ممکن نہ ہوتا تو خط و کتابت کرنی ہوتی ہے رابطے کو باقی رکھنا ہوتا ہے رابطہ کو باقی رکھے آدمی تو آدمی کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوتا رہتا ہے لیکن آدمی کی ترقی نہیں ہوتی ڈرائیور صاحب کرتے ہیں بیٹھ ہوئے ہیں ان کو پچھاور میں ایک خاص سکر کو نکھو, تو سے بیت ہوا ہے دو دو چارج کرانے کے لیے لڑتا رہتا ہے وہ اصول سے بیٹھ ہوا کہ وہ عادت ہے کہ اس میں تو, تو فروخت میں دو چاروں میں اس کے پاس رہ گئے کماتے ہیں لین دین میں پیٹرول کے پمپ پر پہلے ڈال دیتے ہیں اسے کہا کہ دس ڈالو چار لے لیتے جب دیکھ میں ڈالے خب ہو گیا آج بھی ایک روپیہ آپ ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب کے ساتھ چار چلا دیکھنے کے لئے لڑ رہا ہوتا ہے اسے رضا ترک کر ڈاکٹر صاحبان مبارک سے ماہ میں آئے تو اچانک میں نے کہہ دیا کہ تیاری سلسلے میں بیٹھا صرف کچھ بھی نہیں کر رہا اتنی بات دل میں ہے کہ میں بھی سلسلے میں بیٹھ ہوں تالک میرا ہے اس کو بھی کوئی نہ اس بات کو سن تالک کی بحال کر دیا دور کے ساتھ کی میں نے تالک بحال کر دیا بس تھوڑے عرصے کے بعد الگ ہمیں سمجھنے کی ضرورت کیتان نے یہ تفصیل سلائی تھی سازگی کے ذریعے سے آخر. آخر. تو میں سلسلہ سے کاٹ پڑا تھا اس کا فائدہ نہیں الگ کا فائدہ منظور تھا تو یہ ایک برکت ہے جی اللہ کا ہم لکھتے بہت آج ہیں بات ہے ہمارے لڑا لالا فہد صاحب وہ کرتے تھے وہ کو بیل گاڑی کے نیچے کے نیچے بندہ وہ چل رہا ہوتا ہے ساتھ کتا سمجھتا کو میں چلا ہوں بیل کو بیلوں کو میں چلا ہوں کہ میری بدر سے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ پیچھے آ جاتا ہے چلے خفو کا جاتا ہے بیل گاڑی کو سے گزر جاتی ہے بس وہ کتے دیکھتے ہیں کہ ہماری برادری کاٹ اکیلا کھڑا ہے سارے آ کر ہم لوگ رکھتے ہیں وہ محمت کرتے ہیں اس کو سب پتہ, پتہ چلتا ہے کہ میں بیل گاڑی کی حفاظت نہیں کر رہا تھا اس سے میری حفاظت کی ہوئی بات ہے سلسلے کہ ہم بھی ماسک کو متاثر سمجھتے ہیں کہ ہم اولت عبارت سلانت کی برکت سے ہماری حفاظت کی ہوئی ہے حفاظت میں ہوا ان شاء اللہ یہ اللہ کے الگا کی نیت کرنی ہوتی ہے اپنی اصلاح کی نیت کرنی ہوتی ہے اور باقی یہ ہے کہ وہ بہت ہی سعدہ کی برکات ہے کہ دنیا میں اللہ تبارہ خلا پیچھے نہیں چھوڑتا ہے لیکن اس کی نیت نہیں کرنی ہے نیت آخر کی نہیں کرنی اللہ تعالیٰ کے نیوز کرنی چاہیے اور رابطہ جو ہے یہ رکھنا چاہیے یہ ساتھی بات تو نہیں چاہتے واضح ہیں <تصفح>